دیکھیے یہ مسئلے جس میں کوئی آپ میں اختلاف ہو تو اگر نہ پوچھیں تو بہتر ہے آپ نے یہ پوچھا کہ مدنی چہلن کے لیے زکات فطرہ وغیرہ دیکھ سکتی ہیں نہیں اس پر میں مسئلہ لوگوں کو یہی بتاتا ہوں کہ نہیں دے سکتے اس کے مصرب کوئی اور ہیں اس لیے جو غریب غربا ہیں ان تک پہنچائیے آ اگر اس طریقے سے سارے زکات فطرے یہاں لگنے لگ گئے تو غریبوں کا کیا بنے گا یہ تو بھوکے مر جائیں گے سب ملے گا ہی نہیں کسی کو کچھ اس لیے میں یہی مسئلہ بتاتا ہوں بڑی دیانتداری سے اور دار الم امدادیا سے بھی یہی فتویٰ دیا جاتا اس کے لیے زکات اور فطرہ جمع نہ کیا جائے ایسے مخیہ حضرت مودے اس میں